وجدنا خير عيشنا بالصبر قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليفي أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه, إلا أعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ولن تعفوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 کما بارت ابراہیم ولی ابراہیم انمیل مجید سبان کل ملنا ان کنتر علیم الرحکیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی قولي قولی عماب باب الصبر عن محارم اللہ یہ باب صبر کے تعلق سے ہے بالخصوص گناہوں سے بچنے کا صبر یہ صبر کا سیلا بعض اوقات ان آتا ہے اور بعض اوقات اعلی آتا ہے اسبر اور اسبر و اگر ہو تو اس سے مراد گناہوں سے بچاؤ اختیار کر کے صبر کرنا اور اگر سیلا ہو تو اس سے مراد نیک اعمال اختیار کر کے صبر کرنا صبر جو ہے جس کا اصل معنی کفر نفس نفس کو روک دینا جو ایک بڑا عظیم عمل ہے نفس کی خواہشات ہوتی اور بہت سے لوگ خواہشات نفس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور مختلف ہلاکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی خواہشات نفس کے آگے ایک بند ڈالنے کی توفیق دے دے اور وہ واقع سن اپنے نفس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گناہوں میں ملوث ہونے سے اور نیکیاں اختیار کرنے سے یہ کفر نفس ہے نفس کو روکنا اور یہ واقعتاً صبر ہے عدالاعظم انبیاء کو عطا ہوا صدیقین اور صالحین کو عطا ہوا تو صبر ایک بڑا عظیم عمل ہے اور بلندی درجات اور اجر و ثواب کی عطا کے تعلق سے ایک انتہائی افضل عمل ہے جس پر بے تحاشا اجر و ثواب کے وعدے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان نما یوفابرون اجرا بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب پورا پورا اجر دیا جائے گا اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے باقی جو اعمال ہیں ان کے اجر و ثواب کی حد مثلا ایک نے کی ہی دس گنا ستر گنا یا سات سو گنا لیکن جب صبر کی بات آئی تو بغیر حساب کا لفظ استعمال ہوا کہ صبر کا اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دیتا ہے اور وہ بلا حساب ہوتا ہے جس کی ایک جھلک روزے کے اندر موجود ہے جس کو نصف و صبر ہونے کا شرف حاصل اور یہ صبر کی ساری اقسام پر مشتمل ہے وہ اقسام آگے ہم بیان کریں گے روزہ صبر الطاع بھی ہے اطاعت پر صبر کہ بندہ دن بھر بھوک اور پیاز برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور صبر انل المعاصی بھی ہے گناہوں سے بعد رہنے کا سبر اپنی زبان کو آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے اور کسی معصیت کا ارتقاب نہیں کرتا اور صبر اللہ اخدار اللہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر کے فیصلے بعض کڑوے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی کڑوا معاملہ ہے کہ بندہ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس لیے ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا الفا وہ انا اجزی ہی کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا یعنی اس کی جزا فرشتوں کو معلوم نہیں جو کرامن رامن کا یا جو فرشتے نیکیوں کے اجر لکھتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے جن کو الملاء العلی کہا گیا یہ اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس عظیم و شان صبر کے مظاہرے کا کیا اجر ہوگا کیونکہ یادا تو ہو و ہو و شہوت من اجلی کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور شہوات نفس چھوڑتا ہے من اجلی میرے لیے تو یہ ایک عظیم و شان صبر کا مظاہرہ جس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا تو گویا صبر جو ہے ایک ایسا عظیم و شان عمل ہے ایک بڑی فضیلت ہے جس کا ثواب اور اجر بلا حساب ہے تو اللہ کا فرمان ان نما یوف صابر ہوں بغیر حساب کہ صابرین کو پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے اس اجر کی مقدار یا تعداد ملائکہ تک کو معلوم نہیں ہے اور نہ کسی اور کو خبر دی گئی کہ صبر پر کیا اجر ہے آگے ایک قول نقل کیا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی عنہ کا کہ بجد خیر عیشنا نا بصبر کہ ہم نے اپنی بہترین عیش صبر میں پائی ہے بے صبر ایف صبر یہ با فی کے معنی میں غرف کہ ہم نے اپنی سب سے جو عمدہ عیش ہے جو عمدہ زندگی گزران ہے وہ صبر میں پائی ہے۔ ایک انسان کو جو سب سے بہترین زندگی اور عیش عطا کی گئے، یہ حاصل ہوتی ہے وہ صبر کی بنا پر حاصل ہوتی ہے اب یہاں ہم اس تقسیم کا ذکر کرتے ہیں جو صبر کے حوالے سے علماء نے ذکر کی کہ صبر کی تین قسمیں ایک صبر ان امور اطاعت کو اختیار کر کے صبر کرنا جیسے نماز پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا یہ سارے اعمال صبر کا تقاضا کرتے ہیں انسان نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے اپنے کاروباری زندگی کو بند کرتا ہے اور دن میں پانچ بار نماز پڑھتا ہے دماغ کی حفاظت کرتا ہے گھر سے نکلتا ہے گھر کو لوٹتا ہے قدم بہت سے چل کر مسجد میں پہنچتا ہے یہ ساری امور صبر کے ساتھ انجام پاتے ہیں اس طرح حج بیت اللہ روزہ دن بھر کا فاقہ قیام اللیل، تراوی کا اہتمام یہ سارے امور صبر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو ایک تو یہ صبر ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا صبر و استقامت کے ساتھ دوسرا صبر ان معاسی گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرنا چونکہ گناہوں میں کشش ہوتی ہے لذت ہوتی ہے جیسے شراب نوشی ہے ذنا ہے اور سودی کاروبار ہے بعض اوقات وہ کاروبار بڑے منافع کا ذریعہ ہوتے ہیں اور دولت کمانے کے چکر میں انسان وہ کام اختیار کر لیتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہیں ایسے کاموں کو ٹھکرانے کی توفیق ملتی ہے اور یہ معاملہ انتہائی صبر کا متقاضی لاکھوں کروڑوں کا پرافٹ ہو لیکن کام سعودی ہے حرام ہے تو اس کو چھوڑنا یقیناً بہت بڑا صبر ہے اس طرح اگر کسی بندے کو دعوت ملے کسی فہش عمل کی تو اس کو ٹھکرا دینا یقیناً بہت بڑا صبر ہے نبی اسلام کی ایک حدیث میں رجل الم داعت ذات و بجمال فقال انی خاف اللہ جس شخص کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ اسے کوئی عورت دعوت بنا دے اور وہ عورت بھی خوبصورت ہو حسین و جمیل ہو اور وہ بندہ اس دعوت کو سن کر یہ کہہ دے کہ انی اقاف اللہ مجھے اللہ کا ڈر ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ اور دعوت بھی وہ عزیز مصر کی بیوی بی کی طرف سے تھی جس کو قبول کرنے اور بڑے ان کو فوائد ملتے بڑی تقریم اور عزت ملتی لیکن نہیں اس دعوت کو ٹھکرایا اور یہ صبر کی انتہا ہے اور اس کا صلہ کیا ہے اس دعوت کو ٹھکرانے کا یو ذلحم اللہ تحت ذل ہی یوم لا دلّہ اللہ, اللہ دلو کہ اللہ رب العزت اس صبر کرنے والے شخص کو نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو گناہوں کو چھوڑنا یقیناً صبر ہے اور یہ بھی صبر کی انتہائی اعلی قسم ہے یہ دو قسمیں ہم نے جان لی ایک صبر الطاعت صبر العمال اس نیک مال اپنا کر صبر کرنا اور دوسرا صبر نلمایاسی والذنوب گناہوں کو ٹھکرا کر صبر کرنا تو نیک مال اپنانا بھی صبر ہے اور گناہوں کو ٹھکرانا بھی صبر ہے اور صبر کی تیسری صورت الصبر على اقدار اللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے جو کڑوے فیصلے ہیں انہیں قبول کر کے صبر کرنا کیونکہ تقدیر کے دو قسمیں وہ یوں میں خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور ایک دن حُلْوِهِ وَمُرِّهِ کہ تقدیر پر ایمان ہو اچھی ہو یا بری میٹھی ہو یا کڑوی تو بعض اوقات تقدیر کے کڑوے فیصلے انسان کے سامنے آتے ہیں ان کو وہ قبول کر لے اللہ کے رضا سمجھتے ہوئے ان پر صبر اختیار کر لے تو یہ بھی عظیم و شان لوگوں کا عمل ہے اور صبر کے تعلق سے بہت ہی برگزیدہ فعل ہے ایک شخص کو اگر اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ جو بھی تلخ چیز میری زندگی میں آتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں کوئی جزا فرضا نہ کروں کوئی واویلا نہ کروں اور صبر و استقامت کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لوں یہ چیز اگر بندے کے اندر آ جائے تو اس کی زندگی یقیناً بہترین ہو جائے گی اور یہی قول امیر مومنین کا بدنا خیر ایشنا بےصبری کہ ہم نے جو زندگی کی جو بہتری اور سب سے عمدگی جو پائی وہ صبر میں پائی کہ ایک انسان کو صبر ودیعت کر دی جائے کوئی اطاعت کا امر آ جائے تو اس کے اندر صبر ہو وہ کام کرنے کے لیے پھر وہ روزہ ہو نماز ہو جہاد ہو انفاق فیصد اللہ ہو یہ جی سارے اعمال صبر کو دعوت دیتے ہیں اور یا پھر گناہوں کا دورے دورہ ہو اور ایک انسان کو گناہوں کی دعوت پیدرف ہے سامنے آئے اور دی جائے اور وہ سب کو ٹھکرائے جو صبر کا عظیم و شان مظاہرہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بڑی ایک سکینت کل بھی عطاف ہے جو انسان تقوا کو اپنائے گا یقینا اللہ رب العزت اسے سکون قلبی عطا فرمائے اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے کڑوے فیصلے ہیں جب ایک انسان کے سامنے آئے اور وہ ان کو اللہ کے رضا سمجھے اور اس کی تقدیر کے فیصلے سمجھے یقیناً اس کی زندگی بہت ہی مطمئن ہوگی جن لوگوں کو ایسے موقع پر صبر کی توفیق نہ ملے وہ پریشان حال رہتے ہیں ان کی طبیعت مقدر رہتی ہے جزا فضا کرتے ہیں ہر قصو ناقص کے سامنے شکوے کرتے ہیں اور ہمیشہ مسترب رہتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے جیسا کہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ فرشتے نے کسی چھوٹے بچے کی روح کو قبض کیا اللہ تعالیٰ نے بلا لیا کہ تم نے میرے فلاں بندے کے دل کے چین کو چھین لیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا اس کے بیٹے کو موت دے دی یا اللہ تیرا امر تھا میرا بندہ کیا کر رہا ہے یا اللہ وہ صبر کا بڑا عظیم مظاہرہ کر رہے ہیں. تیری حمد بیان کر رہے ہیں. میرے رب کے لذا ہے میرے رب کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے یہ صبر کی بڑی اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا جنت میں گھر بناؤ جہاں ہمہ رہیں گے ہمادین وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچنے کے باوجود حمد کریں اللہ کی اور صبر کریں یقیناً اگر یہ حقیقت بندے کو نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی لذت عائش کا نمونہ بن جائے گی اور امیر المومن کا یہ قول بڑا معنی ہے کہ وجدنا خیر عائش نا صبر کہ ہم نے زندگی کی انتہائی بہتری عمدگی لذت صبر میں پالی ہے ادال عظم انبیاء کی روش ہے انبیاء کی سنت ہے اشد البلائے الانبیاء ثم بل ام کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور وہ صبر بھی کرتے ہیں اور انبیاء کے بعد ان لوگوں پر جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد اور وہ صبر بھی کرتے ہیں آج ایک وبا نے پوری دنیا کو ڈھانپا ہوا جس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا یہ عذاب بھی ہو سکتی اللہ تعالی کی طرف سے اور یہ رحمت اور تمہیز بھی ہو سکتی عذاب ان کے لیے جو جزا فضا شکو اور, اور شکایتوں پر چل پڑیں رحمت اور تمہیز ان کے لیے جس کو اللہ کا عمر مقدر قرار دیں اور توبہ اور انعت کی طرف لاچار ہو جائیں یہ بات معلوم ہے کہ جنت کا داخلہ تمہیز کے بغیر ممکن نہیں ہے اور تمہیز سے مراد تمام گناہوں سے آلودگیوں سے پاک صاف ہونا اور تمہیز توبہ سے ہو سکتی ہے اور تمہیس آمار سالح سے ہو سکتی ہے اور تمہیز کا ایک بڑا قوی راستہ یہ آزمائشیں یہ تکلیفیں ہیں دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا مسلمین سے اس تکلیف کو اٹھا لے اس آزمائش کو اٹھا لے اور انشاءاللہ اللہ عنقریب اٹھا لی جائے گی ایک کتاب حضرت حجر اسوانی رحمۃ اللہ نے لکھی تعاون کے بارے میں بذل المعون فی فضل تعاون اس میں انہوں نے اس وبائی مرض کی تاریخ بیان کی رو فرماتے ہیں کہ جب بھی تعون مسلمانوں کے علاقوں میں آیا تو اس کا ایک خاص موسم تھا سردیاں ختم ہوئی موسم بہار شروع ہوا تو تعاون نے ڈیرے ڈال دی کہ وہ بائی مرض پھوٹ پڑا اور کب تک رہا جب تک موسم گرما شروع نہ ہو گیا اب تک جب بھی یہ تعاون کی وبا پھیلی یہ اس کا موسم رہا ہے ان سردیوں کا اختتام موسم بہار کا آغاز یہ اس یہ اس کی ابتدا ہے اور جو ہی گرمیاں شروع ہوئیں پی وبا اٹھا لی گئی ختم کر دی گئی پی ایک آزمائش قائم اور جاری ہے اور موسم کا تغیر بھی انشاءاللہ قریب ہے جو اس وبا کی ایک فطرت اور عادت اور سنت ہے اس کے مطابق اس کے واپس جانے کا وقت آ چکا اللہ رب العزت اسی نظام کے مطابق اس کو اٹھا لے اور یوں اٹھائے اس وبا پر ہمیں پوری طرح صبر کی توفیق دے چکا ہو توبہ انعامت کی توفیق دے چکا ہو اور واقعت یہ وبا ہمارے لیے تمہیز کی صورت میں اس کی رحمت بن جائے اور یہ وبا جو ہی اٹھے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں تو دیکھیں یہ صبر کا فائدہ ایک مومن ان تکلیفوں پر بھی فائدے اٹھا لیتا ہے نبی اسلام کے فرمان کے مطابق عجب المر المومن امراہ کلو خیر کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے ان اصابت و ذرا صابر مزاح کا خیر اللہ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور کمال صبر سے اس کو برداشت کرتا ہے اور صبر اس کے لیے بہترین کوئی نصابت وسرا شاکارا اور اسے اگر کوئی نعمت حاصل ہو خوشی حاصل ہو اس کو شکر کرتا ہے اور شکر بھی اس کے لیے بہتر تو صبر و شکر یہ دو مقام ہیں مصیبتوں پر صبر کرنا اور خوشیوں پر شکر کرنا یہ دو مقامی عظیمت ہیں ایک انسان کے لیے بندہ اگر اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی خوشی بھی اس کے لیے بہتری کا باعث ہے اور اس کی تقریب تکلیف بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے خواجہ بل امر تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے وہ ہر معاملے میں خیر کے راستے کشید کر لیتا ہے اور ان کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں یہ ایک تکلیف دے صورتحال موجود ہے مگر صبر بہترین راستہ اور اللہ کے بندوں صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی منفی راستہ اختیار نہ کیا جائے بعض اوقات لوگ تکلیفوں پر جزا فرض کرتے ہوئے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کو شریعت نے حرام کر رکھا کہ چلو فلاں درگاہ پہ چلو فلاں مزار پہ چلو یہ غیر شرع طریقے علاج یہ بندے ناکام ہیں اللہ صاحب نے تکلیف میں جھنجھوڑا اور یہ لوگ بری طرح ناکام ہو گئے فلاں جگہ چلو جناب جہاں پلیٹوں پر زعفران سے تعویز لکھے جائے اور ان کو گھول گھول کر پیا جائے شرن یہ ساری چیزیں غلط ہیں ناجائز ہیں بعض اوقات ہم اچھے اچھے جماعتوں کے قائدین کو سنتے ہیں اس وقت اجتماعی استغفار کی ضرورت گھروں میں اذانیں دی جائیں اللہ کے بندو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں استغفار انفرادی کیجئے ہر بندہ اپنے گھر میں تنہائی میں چلا جائے رات کی تاریکی میں بیٹھ جائے اور رب تعالی کے سامنے گڑ گڑائے اجتماعی اس استغفار کی کوئی حیثیت نہیں اور گھروں کی چھتوں پر ازانے دینا جس کے اوقات مقرر کر دیے گئے کوئی ان کی شدید حیثیت نہیں جبکہ ایک خیر کا راستہ کے سامنے موجود ہے کئی علاقوں میں مساجد بند کر دی گئی وہ احتیاط کے تقاضے ان کو قبول کیا جائے اب آپ گھروں میں موجود ہیں پانچوں نمازیں گھر میں پڑ تو آپ ہر نماز بھی آزان دیں تکبیریں کہیں باجماعت نمازیں پڑھیں اور یہ چیز عین شریعت کے مطابق ہے تو وہ اذان جو ثابت نہیں اسے ہم نے اختیار کر لیا اور وہ اذان جو مصنون ہے بلکہ بعد حالات میں ضروری ہے اسے ہم نے چھوڑ دی ایک بندہ اگر اکیلا بھی ہو گھر میں ہو کسی جنگل میں ہو سفر یا حضر میں ہو وہ اکیلا بھی اذان کہہ سکتا نماز کے لیے اقامت کہہ کر نماز شروع کر دے نبی اسلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کسی جہادی سفر سے آپ لوٹ رہے تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اچانک جب نماز کا وقت ہوا تو خلا میں دور سے اذان کی آواز سنی گئی موسن نے اللہ اکبر کہا آپ نے فرمایا عل فطرہ یہ شخص جو بھی ہے یہ فطرت توحید پر قائم محسن نے اللہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی محبولی نہیں پرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ اور ایک روایت میں خرچ من النار کہ تو جنت میں داخل ہو چکا جہنم سے آزاد ہو چکا اذان پوری ہوئی جہاں بھی نماز کا وقت صحابہ نے نماز پڑھی اب صحابہ نے آپس میں باتیں کی کہ اس شخص کو تلاش کیا جائے اس کو جنت کی بشارت مل چکی اس کے چہرے کی زیارت کی جائے جنتی چہرے کی چنانچہ صحابہ اس وادی میں پھیل گئے اور بالاخر پہاڑ کی ایک چوٹی پر وہ شخص مل گیا کان را یا غنم بکریوں کا چرواہ اپنے مال مویشی لے کر ان کو چرا رہا ہے اکیلا اور جو ہی نماز کا وقت ہوا اذان کہہ کر اقامت کہہ کے نماز پڑھ لی بتائیے یہ عمل کتنا خوشخبری کا باعث ہے تو وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے دین سے ثابت ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے اور وہ اذانے جو ثابت نہیں ہیں انہیں ہم بڑے تسلسل سے اپنا رہے ہیں تو اللہ کے بندو یہ بلائیں اور وبائیں نافرمانیوں پر اترتی ہیں اور توبہ سے لوٹتی ہیں صحیح معنی توبہ اور عنابت کا راستہ اختیار کیجیے تو مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے وہ تکلیفوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبتیں حاصل کر لیتا ہے اور جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر لیتا ہے تو امیر المومن کا یہ قول بڑا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ خیر عیشنا نہ صبر کہ ہم نے زندگی کی لذت عمدگی بہتری صبر میں پائی تو ایک عمل کا وقت آ جائے وہ کرو وہ صبر ہے کوئی برائی سامنے ہو اس کو ٹھکرا دو وہ بھی صبر ہے اور کوئی تکلیفیں ہوں آزمائشیں ہوں وبائیں ہوں مصیبتیں ہوں ان پر صبر کرنا کوئی غیر شری حرکت نہ کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا عمر مقدر مانتے ہوئے اسے قبول کر لینا اللہ کے نظا پر رابی ہونا یہ سب صبر کی صورتیں ہیں جس بندے کو یہ توفیق مل جائے اس بندے کے اندر کوئی جزا فضا نہیں ہوگی اس کی زندگی پرسکون ہوگی اور وہ ایسے مواقع پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کے سودے کر لے گا تو بہترین عیش جو ہے وہ صبر کے اندر آگے امام بخائی رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں ابو سعید خدری رضی عنہ کی روایت سے من الفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیے سوال سے مراد مالی تعلق سے کہ اونٹ بکریاں ہمیں دی جائیں اور یہ سوال کا قصہ جنگے ہنین سے لوٹتے ہوئے کیا غزبِ ہنین سے واپسی ہو رہی تھی اور آپ کے پاس بے تحاشہ مال غنیمت تھا بے تحاشا اونٹ تھے اور بقیاں تھیں اور کچھ انصار صحابہ نبی السلام کے سامنے آئے اور آپ سے سوال کیا انصار صاحبہ نے بہت کم آپ سے دنیا کا سوال کیا ہے ہمیشہ آپ کی نصرت کی اور مدد کی اور جو وعدہ کیا تھا نبی السلام کے ساتھ بیعت اخبا کے موقع پر ہمیشہ اس وعدے کو پورا کیا اپنی جانیں قربان کر دیں انسن مالک کا قول ہے کہ جنگ عہد میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے اکثر وہ انصار تھے اور بیرے معولا کے قصے میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے وہ سارے کے سارے انصار تھے اور مسلمہ کردار کے خلاف جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ بھی سارے انصار تھے تو دین اسلام پر قربان ہونے کا حق ادا کر دیا لیکن بہرحال وہ غربت اور فقر کا دور تھا اور جنگ ہن سے لوٹتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال تھا اس میں سے کچھ سوال کیا تو فرما کے لمے آحدمن ہوں اللہ تو جس نے بھی جو چیز مانگی آپ نے دے دی حتٰ نفیدا با باندہ ہو حتیٰ کہ جو مال آپ کے پاس تھا وہ سارا ختم ہو گیا آپ نے تقسیم کر دیا فقم شین فقر جب آپ نے ہر چیز جو خرچ کی وہ ختم ہو گئی مال ختم ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ما عندي من لا عنكم. میرے پاس جو بھی دنیا کا مال ہوگا میں اس کو ذخیرہ نہیں کروں گا کہ تم سے روک لوں ذخیرہ کر کے اس مال کے ڈھیر لگا لوں اپنے پاس ہرگز نہیں اس کو میں خرچ کروں گا تمہیں دوں گا اور یہ حق ہے لیکن تم ایک نصیحت کرتا ہوں ان من یستعف کا اللہ جو بندہ افاظ اختیار کرے گا اللہ اس کو افاط دے دے گا افاق سے تر کے سوال کسی سے مانگنا نہ ہو کسی سے سوال نہ کرے بلکہ ایک افاف کی زندگی اختیار کر لے دنیا میں زاہد بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو افاف کی زندگی دے کر اسے مطمئن اور خوش و خرم کر دے گا اور جن لوگوں کو سوال کی لت بڑھ جائے اور بھیک مانگنے کی عادت بڑھ جائے ہمیشہ وہ مصرب رہتے ہیں ہمیشہ وہ بدحال رہتے ہیں اور نبی السلام کی حدیث بھی ہے کہ زیادہ سوال کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فقر اتار دیتا ہے اور غربت اتار دیتا ہے اور ان کو مسترب رکھتا ہے لیکن جو بندہ آفاف کی زندگی اختیار کر لے کہ سوال نہیں کرنا ماننا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو آفاف اطاف فرما کے مطمئن پرسکون کر دیتا ہے وہ بھی یہ تھا اللہ اور جو بندہ صبر اختیار کر لے اللہ اس کو صبر اطاف فرما دیتا جو کہ بڑا ہی عظیمت والا مقام ہے جو کہ بہت ہی عظیم و شان درجہ ہے اور ایک بندہ اگر صبر اپنا لے ان تینوں صورتوں میں صبر اللعماری صالح اور صبر انلماسی و جنوب اور صبر اللہ اقبال اللہ اگر صبر اپنا لے اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر واقعتاً وہ صابر بن جاتا ہے اور واقعات وہ انبیاء و رسل کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے اما یسن یغن اللہ اور جو بندہ استغنا اختیار کر لے استغنا اختیار کرنے سے مانا لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جائے اس کے سامنے بڑے بڑے تاجر ہوں بڑے بڑے مالدار ہوں اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو ان کے مال کی طرف جھانکے نہ ان کی کاروں اور کوٹھیوں کو دیکھے بلکہ اس کے اندر استرغنا آ مستغنی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے اس کو مستغنی کر دیتا ہے اس کو مالا مال کر دیتا ہے اور اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کو لوگوں کے مال کی حاجت نہیں رہتی لیکن یہ سارے امور بندے کے اپنے عمل سے شروع ہوں گے بندہ اس آفاق اپنا لے صبر اختیار کر لے استغنا اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو افاق بھی دے گا صبر بھی دے گا اور مستغنی بھی کر دے گا ولنگ تو خیرنگ و اوسا میں نے صبر اور تمہیں جو بھی عطا دی جائے یا دی گئی ہو ان ساری عطاؤں میں صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ جو مقامات آپ کو عطا فرمائے گا صدر آجاد آپ کو عطا فرمائے گا جن میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اخرو اعتبار سے تقویٰ ہے آفاف ہے استطنا ہے اور صبر ہے تو سب سے بہترین نعم جو ہے وہ صبر کی اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے تو صبر کا جو شمول اور حسنت ہے وہ ان تینوں قسموں کے ساتھ ہے نیک مال کر کے صبر کرنا گناہوں سے بچ کر صبر کرنا اور اللہ رب العزت کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں میٹھے بھی اور کڑوے بھی ہر فیصلے کو رضا اور رحمت کے ساتھ قبول کر کے صبر کر لینا اور کسی غیر شرع اقدام کو اختیار نہ کرنا اور ہر حال میں شریعت کے دامن کو تھامے رکھنا اور لوگوں کے سامنے شکوے نہ کرنا شکوہ اگر ہو تو رب کائنات کے سامنے ہو تو یہ صبر کا مقام فرمایا کہ اتنا افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتی آپ کو حاصل جو بھی عطا آپ کو حاصل ہے ان سب میں سب سے بڑھ کر صبر کی عطا اور صبر کی نعمت ہے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے جی قال حدثنا خلاد بن یحیاء قال حدثنا مسعر قال حدثنا زیاد بن علاقہ قال سمعت المغیرت بن شعبت یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نبي صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبر کا مظاہرہ جس کے رابع مغیرہ بن شعبہ عظیل ہو تو کان نبی اللہ حت تاریمہ قدم آ صلی اللہ وسلم رات کو نماز پڑھتے قیام اللیل کرتے اتنا طویل کہ آپ کے قدم سوج جاتے تاریمہ او تنتا دونوں کا ایک ہی معنی ہے پھول جاتے راوی کو شک ہے کہ تاریمہ کا لفظ استعمال کی جی تنتافر دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ آپ کے قدم میں برم پڑ جاتا اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے اتنا طویل آپ قیام کرتے بعض حدیث میں اس طویل قیام اور طویل نماز کی تفصیل بھی وارد ہے ایک حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صلی اللہ مرۃ الفقر البقرت و عمران بن ایک بار نبی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرا پڑھی سورا عالمران پڑی اور سورہ نصاف پڑی تقریباً یہ پانچ ساڑھے پانچ پارے بنتے ہیں ایک رقٹ اور فرماتے ہیں کہ سم رق فقان رخو قریب من قیام ہی پھر آپ نے رخو کیا اور آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام جتنا تھا پھر سجدہ کیا سجدہ بھی رکوع کے برابر تھا اتنی طویل آپ نے نماز پڑھی نبی اوقات نصف اللیل گزرتے ہی بیدار ہو جاتے یا اس سے قبل بیدار ہوتے یا اس کے کچھ دیر بعد بیدار ہوتے اور پھر پوری آدھی رات آپ کی قیام اللیل میں گزرتی طویل قیام ہوتا اور طویل رکوع و سجود ہوتے ایک بار امرمومن نے عرض کیا کہ اللہ سود اللّہ وسلم اس قدر طویل قیام آپ کرتے ہیں حالانکہ آپ کے لیے بخشش کی رضا اور محبت کی اور جنت کے داخلے کی قدم قدم پر بشارتیں موجود ہیں کہ آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں تو آرسلم نے فرمایا کہ افالا خون عبدا شکورا کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہوتا ہے تو آر صلی اللہ, علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل تھیں نعمتوں کی دو قسمیں دنیا اخر بھی اخروی اخروی نعمتوں کی بھرمار آپ کو حاصل تھی تخوا صبر استغنا زہد پختہ عقیدہ اور عمل کوئی کمی نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے اسوا قرار دیا گیا لیکن دنیا کی نعمتیں کیا تھیں کبھی ایسے حالات بھی آتے کہ آپ نے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے اس کے باوجود فرمار ایک افدادہ خون دن شکور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں حالانکہ بظاہر دنیا بھی زندگی کلفتوں سے عبارت ہے مشقتوں سے عبارت ہے تو پھر جو لوگ نعمتوں کی فراوانی میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے کس قدر ان کو آمال صالح اختیار کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو نبی کی عبادت ہے جو نبی کا منحج ہے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا اور اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا تو یہ آر صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور عظیمت کی مثال ہے کہ رات کا قیام اتنا طویل آپ کرتے کہ پاؤں سوج جاتے بلکہ بات حدیث میں تشقق کے الفاظ ہیں کہ ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں آپ کی اپنے قدم مبارک زخمی کر لیتے طویل قیام کی بنا پر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا بعض احادیث میں ندی السلام کی جو گیارہ رقائد کا قیام اللیل ہوتا تھا اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ کا ہر رکور ہر سجدہ پچاس آیتوں کے بقدر ہوتا تھا جیسے آپ کھڑے کھڑے پچاس آیتیں پڑھ لیں تو جتنا وقت اس ان آیتوں کے پڑھنے میں لگے گا اتنا طویل آپ کا سجدہ یا رخوع ہوتا تھا اور قیراج بھی طویل ہوتی اور قراط کا اسلوب یہ ہوتا کہ جہاں کوئی اللہ کے عذاب کی آیت آ جاتی تو وہاں آپ کا رونا اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرنا اور جہاں اللہ تعالی کی رحمت کی جنت کی آیتیں آتی وہاں رک کر اللہ تعالی سے رحمت کا اور جنت کا سوال کرنا یہ آپ کے جو ہے وہ خیرا کا ایک عالم اور اسلوب تھا تو یہ رات کی آپ کی عبادت کے احوال اور یہ سارا کا سارا صبر کا ادیمشان مظاہر ہے لقت خان القمفی رسول اللہ حسنہ تمہاری رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے تو یقیناً اس نمونے کو اختیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو خلاصہ کلام یہ کہ صبر شریعت متوہرہ میں سب سے اونچا درجہ اور مقام ہے اور سب سے عظیم خصلت ہے جو انبیاء کی سنت ہے عصل روح و صابر صبر کرو اور صبر کی دوسرے کو تلقین کرو عند السان الحفی خسر سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں ان اللہ دین امن وامل السوالِ صوب الحق وَا صوب صبر مگر جو لوگ ایمان لیں اور علم حاصل کر لیں اس کے مطابق عمل کر لیں اور حق ایک دوسرے پر وسیعت کریں اور صبر کی تلقین کریں خود صبر کریں اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کو صبر کی تلقین کریں تو صبر ان مفاہین کے ساتھ جو ہم نے عرض کر دیا تو یقیناً یہ سب سے اونچی خصلت ہے اور سب سے اونچا مقام ہے بید اللہ توفیق جی قال قال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس، قال حدثني إسحاق، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة، قال سمعت حسين بن عبد الرحمن، قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير، فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، لا ولا ربهم یہ باب نمبر اکیس ان کتاب الرقاق کا اکیسواں باب ہے جو قرآن پاک کی ایک آیت پر قائم ہے وہ میں یہ توکل اللہ حسب ہوں اس کا معنی جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اس کا معنی توقل بھی ایک عظیم درجہ اور مقام ہے جس کی فضیلت ایک عجیب انداز سے وارد ہوئی یعنی آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل کی دس نیکیاں یا ستر نیکیاں یا سات سو نیکیاں یا بے حساب نیکیاں مگر یہاں تو کیا نیکی کیا اس کی جزار کیا اس کا صلہ ہے جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور غور کرے اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اسے دنیا یا آخرت کی کوئی تکلیف پہنچ سکتی اللہ اس کو پہنچنے دے گا اس کی کفایت بڑی عدیم و شان ہے بیم الشان تو ہے توکل بھی عظیم دراجات میں سے ایک درجہ ہے رفیع القدر مقامات میں سے ایک مقام ہے اللہ پر توکل اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا توکل کیا ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ لیکن کیسے اللہ تعالی کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے اسباب کو چھوڑ بیٹھنا اور تبکل اختیار کرنا تبکل نہیں ہے ایک شخص نے امام احمد نمبر سے پوچھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں یا مسجد میں بیٹھ جاؤں رزق کے تعلق سے اللہ پر توکل کر لوں تو رزق مجھ تک پہنچ جائے گا فرمایا کہ نہیں نبی اسلام کی حدیث ہے جعل رزقی تحت ظل ہے کہ میرا رزق میری تلوار کے سائے کے نیچے تو تلوار چلاؤ گے تو روزی ملے گی نا یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں یا مسجد میں بیٹھ جائیں کہ میں توقل کیے بیٹھا ہوں روزی یہیں پہنچے گی نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے لو ان تصاوق رب کم حق کا توقول ہی لڑاظہ کا کم کم اردو خماسم بسروح بسوانا اگر تم اپنے رب پر توکل کرو ایک پرندے کی طرح اگر اپنے رب پر توقل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا کما حق کو تبقل کرو اللہ تمہیں روزی دے گا کما یعز و جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے تخد و حماسا صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ اس کے پاس نہ کوئی کسب ہے نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی راسل مال ہے لیکن بطروح ہو بتانا جب شام اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پرندہ نکلتا تو ہے نا گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہتا کہ رو بھی یہی پہنچے گی وہ اللہ تعالی پہنچانے پر قادر مگر حقیقت توقل یہ ہے یہ صدق توقل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اطاف رمائے ہیں پیدا کیے ہوئے ہیں ان اسباب کو اختیار کر کے توقل کرنا کچھ لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے اور اسباب اختیار کیے بغیر توقل کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل بے معنی اور جہل ہے اور صحیح علم یہ ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں ہاں اس میں شرط یہ ہے کہ ان اسباب کو اللہ کی عطا سمجھا جائے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ان اسباب پر میں خود قادر ہوں بلکہ یہی سمجھ کر اسباب کو اختیار کرے کہ یہ اسباب بھی اللہ تعالی کی دین ہے اللہ تعالی کی عطا ہے اس کے فراہم کردہ اسباب پر ان کو اختیار کر کے پھر تبکل کیا جائے یہ حقیقت ہے توقل ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اگر میں سواری پر سوار ہو کر آؤں مسجد میں آنا چاہ رہا ہوں نماز کے لیے تو میں اللہ کا ذکر کرنے آیا ہوں اللہ کی راہ میں ہوں تو سواری کھلے چھوڑ دو کہ مسجد میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا فرمایا کہ نہیں اے عقیل بتوکل اپنی سواری کو باندھو سواری کو باندھنا اس کی حفاظت کا ایک سبب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا پھر تبکل کرو اسباب اختیار کر کے تبکل کیا تدابو یا عباد اللہ, اللہ, من اللہ شفان اللہ کے بندو شفا حاصل کرنے کے لیے دوا استعمال کرو اللہ تعالیٰ جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری ایک شخص یہ کہے کہ میں شفا کے حصول کے لیے توقل کر اور علاج نہ کروں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں تو یہ جہل ہے نہیں دوا استعمال کی جائے اور دوا استعمال کر کے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ پر توقل کیا جائے عقیدہ یہ ہو کہ یہ دوا میری میرا علم و میرا کسب نہیں ہے یہ دوا بھی اللہ کی دین ہے اس دوا میں شفا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے تو ہر معاملہ اللہ کے سر دو اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کی طرف سے ہیں ان کو اختیار کرنا کی حقیقت ہے توکل جیسے آج کل یہ کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کریں گے مساجد میں جائیں گے اجتماعات میں جائیں گے نہیں یہ توکل نہیں ہے جو اسباب ہیں اس مرض سے بچاؤ کے ان اسباب میں سے کبھی سبب ترک اختلاط ہے یعنی یہاں شفا کے حصول کے لیے بچاؤ کے لیے آپ کے اختلاط کو چھوڑا جائے ایک دوسرے کے قریب نہ ہوا جائے مسافر نہ کیا جائے معائنفہ نہ کیا جائے یہ سبب ہے اس مرض سے بچاؤ تو اسباب اختیار کر کے توقل کرو اسباب کو چھوڑ کے توقل نہیں کرنا حکومت اگر اعلان کرتی ہے مساجد میں نہ آؤ یا اجتماعات میں شرکت نہ کرو یا بازاروں میں نہ نکلو تو اس اعلان کو قبول کرنا چاہیے حکومت کے بعد متخصفین ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں جن کی زمینی حقائق پر نظر ہوتی ہے بالکل ان کی بات قبول کرنی چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کر کے تبقل کیا جائے یہ حقیقت ہے توقل اور آگے ایک قول ہے ربی بن خسین رحیم اللہ کا یہ ربی علم علماء تابعین میں سے ہیں یہ مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے اور بڑے ہی زاہد اور متقی عمل کرنے والے انہیں ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا ان سے لو لاکر رسول اللہ حبا کا اگر تجھے اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو ضرور تو سے محبت کرتے تمہارا کردار تمہارا عمل زہد و تقوی اور یہ قوی عقیدہ اگر تم پیغمبر علیہ کے دور میں ہوتے آپ کے صحابی ہوتے تو اللہ کے نبی یقیناً آپ سے محبت کرتے ان کا قول ہے منق الما ذاکہ ما بنکلما على علنف یہ قول حقیقت ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے آیت کریمہ کیا ہے آئس کریمہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا من تخ اللہ یا جو مخرجا مخرج تو آگے فرماتے کہ اے من کل ما باقاع نفس یعنی اللہ مخرج دے گا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو مخرج دے گا یعنی ہر اس چیز سے نکال دے گا جو نفس پر تنگی کا باعث ہو جو مشکل ہو جو گرانی ہو جو تنگی ہو جس میں گر جائے پھنس جائے باقے ہو جائے اگر وہ تخواہ اختیار کر لے جو کہ عین تبکل ہے تو اللہ اس کو راستہ دے دے گا اور مخرج مہیا کر دے گا نکلنے کا راستہ ایگزٹ اس کو دے دے گا نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا اگر وہ صحیح معنی میں تبکل اختیار کر لے اور تخوا اختیار کر لے جیسے امیر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الخان اسمامات دن تھلّہ لجا لہ مخرج اگر یہ ساتوں آسمانیں اور ساتوں زمینیں ملا کر ایک بندے پر لاد دی جائیں اور وہ بندہ تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کے مطابق آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو چاک کر کے اسے راستہ مہیا کر دے گا تو توکل اور تقوی یقیناً اہل عظیمت کے درجات اور اعمال میں سے ہے جو یقیناً اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکال دے گا اللہ کی ذات پر توقع ہو کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی اور کوئی تنگی تنگی نہیں رہے گی اس کا وعدہ ہے کہ ہم مخرج مہیا کریں گے آسانیاں آفرما دیں گے اور یہاں ایک حدیث امام بخاری لائے ہیں بلکہ حدیث کا جملہ مکمل حدیث چند افواؤ کے بعد آگے آ رہی ہے بھائی انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے فی الحال جو جملہ امام بخاری لائے اس کا ہم ترجمہ پیش کر دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے ان رسول اللہ سلم اقال ید خود جنت من امتی سرعون الفن بغیر حساب کہ جنت میں میری امت کے ستر ہزار لوگ داخل ہوں گے بغیر حساب کے اللہ ان کا حساب نہیں لے گا بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ معنی سمجھنے بغیر حساب داخل ہونے کا کیا معنی ہے پہلے ترجمہ پورا کر لیں حم اللہ رین اللہ یارخون یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے بلا یہ تو طیارون اور پرندوں سے فال نہیں لیتے وہ اعلیٰ ردم یہ اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں یہ توقع اس, اس معنیٰ کے ساتھ جو ہم نے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا جن میں اوساف پیدا ہو جائیں وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ حدیث مفصل ان شاء اللہ آگے آ رہی ہے وہی بات کریں گے تو یہاں ایک دو باتیں ہم عرض کر دیں ایک جنت میں بغیر حساب کے داخل جو اس کا کیا مان اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا نہیں کریں گے نہیں کریں گے وہاں تو انبیاء کو بھی جانا پڑے گا نبی بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اللہ ان سے بھی سوال کرے گا یہ لوگ کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا حساب نہیں لے گا نہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا یہ سامنا کریں گے اللہ تعالیٰ سے حساب لے گا مگر حساب کی دو صورتیں دو قسمیں ایک حساب بصورت عرض صرف گناہوں کو پیش کرنا اعمال کو پیش کرنا اور ایک حساب بصورت مناقشہ کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا اگر حساب بصورت عرض ہے تو وہ بندہ بالکل مطمئن ر سکون ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا اس گناہ پر مواقع نہیں کرے گا لیکن اگر حساب بصورت منافر ہے کہ میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیوں کیا فقط ادا وہ انسان مارا گیا اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں اللہ کے کیوں کا جواب دنیا کی پہ طاقت نہیں دے سکتی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے مگر ان کا حساب آسان ہوگا مشکل نہیں ہوگا بصورت عرض ہوگا بصورت مناخرہ نہیں ہوگا تو مزید اس پر بات آگے ہوگی انشاءاللہ اللہ تو یہاں ان کے تین اور بیان کیے ان ستر ہزار افراد کے لا ترخون وہ دم نہیں کرواتے اصل میں یہاں ایک چیز غیرت توحید کے منافی ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں دم کرتے ہیں تعویز دیتے ہیں اور کچھ لوگ اگر بیمار پڑ جائیں یا کوئی نقصان ہو جائے چلو فلاں درگاہ پر چلیں دم کروا کے آئیں یا تعویذ لے کر آئیں تو وہاں چل پڑتے ہیں اب وہ دو میل دور ہے دس میل دور ہے یہ دوسرے شہر میں یہ عمرے واقع ہے کہ جب تک وہاں پہنچ نہیں جائیں گے دل میں اسی کا تصور ہوگا اسی درگاہ والے کا یہ چیز تو خیرت توحید کے منافی ہے کہ آپ کے دل میں حصول شفا کے لیے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کا تصور غائب ہو جائے اور غیر اللہ کا تصور آ جائے تو یہ چیز غیرت توحید کے منافی نہیں یہ بندے ایسے توحید کے کامل و اکمل ہوتے ہیں اور توحید کی غیرت ایسی اپنانے والے ہوتے ہیں کہ کسی کو دم کا کہہ دے ہی نہیں خود ہی دم کر لیا کہ کسی نے خود کر دیا تو اس کو قبول کر لیا تو یہ ان لوگوں کا مقام اور منصب ہے جو توحید میں کامل و اقمل ہیں جن کی توحید کی غیرت انتہائی کامل و اکمل ہے ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لے گا ولاحت طی پرندوں سے فال نہیں لیتے اور اکثر یہ جاہلیت کے دور سے روش قائم ہے پرندوں سے فال لینے کا اور پرندوں کو کسی کو باعث نہس قرار دینا اور کسی کو باعث برکت قرار دینا یہ تو ایک دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں لوگ گھر سے نکلتے اور کوئی پرندہ سامنے آتا اس کو اڑا کے دیکھتے یہ دائیں طرف جا رہا ہے یا بائیں طرف جا رہا ہے بائیں طرف, جا طرف جاتا تو سمجھتے یہ سفر بابرکت ہے اور بائیں طرف جاتے سمجھتے یہ سفر منحروس ہے وہیں سے لوٹ لوٹاتے یہ فال کی صورتیں آج بھی موجود ہیں کئی بحروکی اشوردہ باز فٹ پاتوں پر طوطے لے کر بیٹھے ہوئے اور طوطوں سے فال نکلواتے ہیں خود بھی خلاصت کا ڈھیر بنے ہوتے ہیں گندے کپڑے گندے لباس گندے چہرے گندے عقیدے اور لوگ اچھے اچھے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اپنی قسمت کے احوال معلوم کرنے کے لیے وہ جا کر اس گندے انسان سے پوچھتے ہیں اور وہ گندا انسان طوطے سے پوچھتے ہیں اتنے گندے عقیدے اصفل صافرین میں گرنے والے لیکن جو لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے وہ پرندوں سے فال نہیں لیتے ان کا عقیدہ کمزور نہیں ہے کہ گھر کے چھت پہ الو بول جائے تو ڈر جاتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں کیونکہ مرنے والا ہے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو ڈر جاتے ہیں کوئی نقصان ہونے والا ہے وہیں سے لوٹ آتے ہیں نہیں وہ بڑے کامل و اکمل ہیں توحید میں عقیدے ان کے پختہ ہیں اور پہاڑ کی طرح ٹھوس اور مضبوط ہیں وہ اعلیٰ رمضی توقع اپنے رب پر تبقل کرتے ہیں تو تبقل کا معنی ہم نے بتا دیا اسباب اختیار کر کے تبقل کرنا اسباب کی نفی کرنا یہ توقل نہیں ہے اگر بیماری ہے تو دوا استعمال کر کے توقل کرنا یہ عقیدہ یہ دوا بھی اللہ کی طرف سے ہے اس میں شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے اب میں نے استعمال کر لی اب شفا کے حصول کے تعلق سے اللہ پر توقل کاروبار کے لیے جائیے جانا یہ حلال کاروبار اللہ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے بغیر جائے آپ کو رزق نہیں ملے گا اب آپ چلے گئے اللہ کی عطاء کردہ اسباب کو اپنی نے اختیار کر لیا اب جو بھی نفع ہوگا تجارت کی کامیابی ہوگی اس پر اللہ کی ذات پر توقل کیجئے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہیں اور اس کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہیں ہر چیز میں اللہ کا تصور ہو اور اس کی دین کا عقیدہ ہو یہ حقیقت توکل ہے اگر یہ انسان کے اندر آ جائے اور قائم ہو جائے تو یقیناً وہ انسان مقربین میں سے ہے اتنا برگزیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کے دن اس کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے گا تو مزید اس حدیث کے مضامین انشاءاللہ پورے ہم آگے عرض کریں گے ب توفیق اللہ تعالی اخوال اقول اللہ علیہ واقع الوانہ الحمد للہ رب العالمین